يا أيها النبي على القتال. يكن منكم ہر صابرون اِن کمیشو وان يكن منكم بو ایل فم كفروا بأنهم قوم لا يفقهون اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے بیس آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو قوت معنوی یا قوت اخلاقی یعنی موریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فقہ و فہم اور سمجھ بوجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر کیا اور یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید اصطلاح سے زیادہ سائنٹیفک ہے جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو پھر جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو اس کی طاقت کو تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا طبقاتی نزا کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتن ایک اور دس کی نسبت ہے لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صف ایک لازمی شرط ہے ایل کم منكم میں تو اٹھ و ام کم منكم فولی بو الفیری اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ایک اور دس کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اس لیے ایک اور دو کی نسبت قائم کر دی گئی ہے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان ایک اور دس ہی کی نسبت ہے لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوک کی حد کو نہیں پہنچا ہے اس لیے سرے دست بر سبیل تنزل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں کوئی تعمل نہ ہونا چاہیے خیال رہے کہ یہ ارشاد دو ہجری کا ہے جبکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ابھی تازہ تازہ ہی داخل اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان ایک اور دس ہی کے نسبت قائم ہو گئی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عہد اور خلفائے راشدین کے زمانے کی لڑائیوں میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے ما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 کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اس آیت کی تفسیر میں اہل تعویل نے جو روایات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق بعد میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کی فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابکر رضی اللہ عنہ کی رائے قبول کی اور فدیہ کا معاملہ طے کر لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بطور عطاب نازل فرمائی مگر مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تعویل نہیں کر سکے ہیں کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر الہی ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ ارادہ فرما چکا تھا کہ مسلمانوں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وہی یہ کے ذریعے سے کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو اس کا لینا جائز نہیں ہو سکتا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری اسلامی جماعت اس طویل کی روح سے گناہگار قرار پاتی ہے اور ایسی تعویل کو اخبار احاد کے اعتماد پر قبول کر لینا ایک بڑی ہی سخت بات ہے میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھی ان میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ فضا لقی تم الدین کفربر رقاب الوساک منم با فدا انحت تذ الحرب اوزا رہا اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیا وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے اس فرمان کی روسے سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اور اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا کسی پر اللہ تعالیٰ اتاب فرما رہا ہے اور یہ اطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر ہے فرمانے مبارک کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو نبی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے بلکہ اس کے رسم سے جو چیز برائے راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے پہلے دشمن کی اصل طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہا پھر دشمن کا سر کچلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے اگر ہم پہلے فدیہ وصول کرنے کی اجازت نہ دے چکے ہوتے تو اس پر تمہیں سخت سزا دیتے خیر اب جو کچھ تم نے لیا ہے وہ کھا لو مگر آئندہ ایسی روش سے بچتے رہو جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے میں اس رائے پر پہنچ چکا تھا کہ امام جساس کی کتاب احکاب القرآن میں یہ دیکھ کر مجھے مزید اطمینان حاصل ہوا کہ امام موصوف بھی اس تعویل کو کبس کم از کم قابل لحاظ ضرور قرار دیتے ہیں پھر سیرت ابن حشام میں یہ روایت نظر سے گزری کہ جس وقت مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد معاذ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا احساس معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کاروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا مارکہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اہل شرک کو شکست دلوائی ہے اس موقع پر انہیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو خوب کچل ڈالا جاتا